دیکھیں مسئلہ کیا ہے اگر ٹی شرٹ اوپر سے اڑ جائے تو جو پیٹ نظر آئے تو پیٹ چونکہ سترے عورت نہیں ہے سترے عورت میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو ناف ہے نا ناف کے نیچے کا علاقہ آپ اس طریقے سے دیکھ لیں یہ ستر عورت ہے ناف اس سے مستفنا ہے اس کی کوئی چیز نظر آئے اس کا حکم اور ہے لیکن پیچھے سے کمر اگر نظر آئے تو نماز تو ہو جائے گی مکرو سے تو ضرور ہے لیکن اس پر کسی پچھلے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ ہم ہر دفعے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہنا جائے اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کے جو لباس پہنا جائے جتنا اس پہ خرچ ہوگا جو سکات اور زکات اور صدقے کا خرچ ہے اس کے برابر ثواب ملتا اس لیے اچھے کپڑے پہننا چاہیے جو اس زمانے کے صوفیہ کا لباس جی اور کیا رہ گیا جی نیچے ہاں نیچے اگر باندھتے ہیں اور اس سے ستر عورت کھل جائیں ٹھیک ہے نا ہاں تو بعض صورت میں نماز مکرو تحریمی اور بعض صورت میں نماز واجب العیادہ بالکل اتنے نیچے نہیں یہ آج کل فیشن نکلا کہ اتنے نیچے پتلوں میں باندھتے کوئی ذرا سا کھسکایا تو اتر جا یہ فیشن نکلا ہے آج کا بالکل نیچے باندھتے جی ہاں تو اس سے بچیں آپ کم سے کم نماز پڑھنے کے لیے تو اچھا لباس پہن کر کے آئیں کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ہے